اللھ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہی و صحبیہی و بارک و بدنی چنی کے ناظرین اعشقان رسول آپ کو مبارک ہو آکا کا مہینہ شروع ہو گئے سبحان اللہ میرے نبی کا مہینہ شروع ہو گیا مرحبا شعبان جو ہے یہ آکا کا مہینہ ہے جی ہاں ارشاد فرمایا جامع صغیر لسیوتی حدیث نمبر 4889 4889 شعبان سو نواسی فور و شاہری ومدان اللہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ اور آشقان رسول اس ماہ مبارک میں شعبان المعظم میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے روزے فرض ہیں اس کے علاوہ بھی روزے رکھنا سنت ہے بعض موقعوں پر مثلا پیر کا روزہ سنت ہے جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے ایام بیس مدنی ماں نے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں پر روزہ رکھنا بھی سنت ہے ماہ شعبان میں ہمارے اکالی سلاط اسلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے نے ابو دعو شریف یہ حدیث کی کتاب ہے حدیث نمبر دو چار سو اکتیس حضرت سین عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی علہ سے مروی ہے انہوں نے ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کو فرماتے سنا انبیاء کے سرتاج فاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے نسائی حدیث نمبر دو تین سو چون حضرت سین امامہ بن زید رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العلمین عزب جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں بخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستر سیداتنہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرا مجتحدہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول پاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ وجل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمتہ اللہ تعالی نژ القاری میں فرماتے ہیں مراد یہ کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقریباً یعنی غلبے کے لحاظ سے سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا گیا جیسے کہتے ہیں کہ فلانے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہوتا ہے ضرورت سے بھی فارغ ہوا ہوتا ہے برحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے اور اکثر دن کے روزے شعبان میں رکھنا میرے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں پورے شعبان المعظم کے روزوں سے مراد اکثر شعبان کے روزے اکثر کسے کہتے ہیں آدھے سے زیادہ کو اکثر کہا جاتا ہے تو اگر کوئی پورے شاعبان کے روزے رکھے تو اس کی بھی ممانعت نہیں ہے اور ماشاء اللہ امیر سنت کے فیضان سے الحمد دعوت اسلامی میں ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی جو ماشاء اللہ رجب میں بھی روزے رکھتے ہیں شعبان میں بھی روزے رکھتے ہیں رمضان میں تو رکھنا ہی فرض ہیں اور الحمد امیر علیہ سنت سال بھر روزے سے رہتے ہیں پانچ روزے ہیں چھوٹی کا ایک روزہ اور بقرعید کے چار دن دس گیارہ بارہ تیرہ اس کے علاوہ پورا سال اگر کوئی روزے سے رہے تو یہ مقروع تنظیحی ہے تو ایک آدھ روزہ اور چھوڑ دینا چاہیے تو امیر علیہ سنت الحمدللہ پورا سال روزے سے رہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے اندر نفل روزوں کی ایک تحریک چلائی جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ بعض اسلامی بھائی سوم داؤدی رکھتے ہیں ایک دن روزہ ایک دن ناگا حضرت علیہ اسلام کے روزے ہیں یہ اور اکالی سلاۃ اسلام نے ان روزوں کی تعریف فرمائی ایک دن روزہ ایک دن ناگا یہ ہے سوم داؤدی اور دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اسے ممتاز قرار دیا جاتا ہے روزوں کے لحاظ سے اور اگر مہینے میں پندرہ دن روزے رکھ لے دو دو کر کے تین تین کر کے اکٹھے رکھ لے جیسے بھی تو یہ بھی ممتاز ہے اور جو ہفتے میں دو روزے رکھے یا مہینے میں آٹھ روزے رکھے اس سے کہا جاتا ہے بہتر کیفیت میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے دیکھیں سنت سے کیسی محبت ہے صاحبہ کو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ ان کے بارگاہ میں ارض کیا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ اس بڑی عمر میں بھی بڑھاپے میں بھی پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں شعب الایمان حدیث نمبر تین آزار آٹھ سو انسٹھ تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے داؤ اسلامی کے مدنی محل میں اس کو کہا جاتا بہتر کیفیت اور مناسب کیفیت میں وہ ہے جو ہفتے میں ایک روزہ رکھے پیر کا دن روزہ رکھنا سنت ہے اور ورنہ چھٹی کے دن روزہ رکھ لے مہینے میں چار روزے رکھ لیں تو یہ بھی مناسب کیفیت میں ہے اللہ ہمیں توفیق دے ہم کچھ نہ کچھ نفل روزے رکھیں یہ تو آکا کا مہینہ ہے اس میں روزے نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے امل مکمنین سعیداتون عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھتے نہ دیکھا آپ سوائے چند دن کے پورے ہی ماں کے روزے رکھا کرتے تھے کاش نبی پاک علیہ سلات السلام کے ارشادات کے مطابق ہماری زندگی گزرے کاش آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری روح چلے تو آقا علیہ سلاط اسلام ہمیں گلے سے لگا لیں کاش تو نفل روزے رکھنے چاہیے فرض روزے تو رکھنے ہی ہے اور نفل روزوں کی عادت بن جائے سرحان اللہ دینی فائدے دنیاوی فائدے مثلا اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے کتنا بڑا فائدہ ہے جو روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی کتنا بڑا فائدہ ہے جو روزے رکھے گا جہنم سے نجات پائے گا جہنم سے دور کر دیا جائے گا جو نفل روزے رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا جی ہاں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا شہد جیسا میٹھا خوش ذائقہ اللہ تعالی بروز قیام روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا سبحان اللہ اور دینی فائدے تو یہ ہیں دنیاوی فائدے کیا ہوں گے دنیاوی فائدے یہ ہوں گے کہ کھانے پینے میں وقت بہت لگتا ہے وقت کی بچت ہو جائے گی کھانے پینے میں اخراجات بھی تو ہوتے ہیں نا خرچہ بھی بہت ہوتا ہے خرچہ بھی بچ جائے گا اور میدہ سب کا ڈسٹرب ہوتا ہے کس کو قبض لگ جاتی ہے کسی کو اس کے الٹ ہو جاتا ہے تو جب روزہ رکھیں گے اور کفلے مدینہ پیٹ کا بھی لگائیں گے بھوک سے کم کھائیں گے انشاءاللہ شاء پیٹ کی بھی ہوگی خاص کر میدے کے امراض کے مریضوں کو روزے سے بہت فائدہ ہوگا اور ساری بنیادی جو فائدوں کی ایک اصل فائدہ ہے وہ کیا ہے نفل روزوں سے اللہ تبارہ کا تعالی راضی ہوتا ہے اور روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت ہے سنیے پارابائی سورہ احزاب اعزاد نمبر پینتیس تھرٹی فائیو رشاد ہوتا ہے وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ سیرتی نو ترجمہ کنزول ایمان اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے تو روزہ داروں کے لیے مغفرت کی بھی شارت ہے بخشش کی بھی ہے سبحان اللہ پارہ انتیس سورہ کا آیت نمبر ڈبل بارہ ارشاد ہوتا ہے کلو اشرگوہنی بلخ ترجمہ کمزور ایمان کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجا اس سے کیا ہے روزوں کے دن ہیں کہ لوگ اس میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو نفل روزہ رکھنے والوں کے لیے بخشش کی بھی ہے ان کے لیے جنت کی بھی ہے جہنم سے دوری ہوگی اور قیامت کے روز نفل روزہ داروں کو سونے کا دسترخوان بشا وہ ملے گا جنتی نعمتیں ملیں گی لوگ حساب کتاب میں ہوں گے اور یہ جنتی نعمتوں سے موج کر رہے ہوں گے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ کا احترام اور ادب نصیب فرمائے آقا کا مہینہ ہے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گرمی کے روزے گرمی بہت ہے تو گرمی کے روزے انشاءاللہ قیامت کی گرمی سے بچائیں گے اور تحجد کی نماز اندھیرے میں اٹھ کے پڑیں گے اندھیرا ہی ہوتا ہے نا رات کا وقت ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے اندھیرے میں روشنی نصیب ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہ ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد